لہذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو پھر صف باندھ کر آ جاؤ اور پلا شبہ جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا ان, ان, ان جاد نے کہا اے موسا یا تو, تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى اس موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو پھر نہ گہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاتھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں فأوجس نفسی موسا پھر موسا نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا قل لا انك ہم نے کہا خوف نہ کھا بے شک تو ہی غالب رہے گا نما صنع کید ساحر ولا یفلح الساحر حيث اتى اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بس انہوں نے تو جادو بس انہوں نے تو جادو جادوگر کا فرے بنایا ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا فَأُلْقِيَ سہ رتو سجہ چنانچہ جادو گھر بے اختیار سجنے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسا ہم ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لائے فہقی چنانچہ جادوگر بے اختیار سجنے میں گر گئے بِرَبِّنَا قالوا آمنا برب حارون اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لائے قال فرون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لائے ہو یقیناً تمہارا بڑا ہی تو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا لہذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کہا تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد سے جو فرعون جمع کر کے لے آیا ہے اور اسی طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کرتبوں سے خوف زدہ نہیں ہیں دوسرے ان کے ساحرانہ یا ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیاں جب مجزہ الہی سے چشم زدن میں سورہ ہو جائیں گی تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور جادوگر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آنے واحد میں اس کی ایک لاٹھی ہمارے سارے کرتبوں کو نگل گئی پھر قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقت ان نہیں بنی تھی بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مسمر یزم کے ذریعے سے نظر بندی کر دی جاتی ہے تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک دہشت تاری ہو جاتی ہے گو شے کی حقیقت تبدیل نہ ہو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو وہ شے کی حقیقت وہ شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا پھر اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو یہ ایک طبعی چیز ہے جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے کیونکہ نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے اور بشریت کے طبعی تقاضوں سے نہ وہ بالا ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء کو دیگر انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں اسی طرح وہ جادو سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا جس کے کچھ اثرات آپ محسوس کرتے تھے اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ اس سے کار نبوت متاثر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جادو سے وہی یا فریض رسالت کی ادائیگی کو متاثر نہیں ہونے دیتا اور ممکن ہے کہ خوف اس لیے ہو کہ میری لاٹھی ڈالنے سے قبل ہی کہیں لوگ ان کرتبوں اور شعبہ بازیوں سے متاثر نہ ہو جائیں لیکن اغلب ہے کہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادوگروں نے بھی جو کرتب دکھایا وہ لاٹھیوں کے ذریعے سے ہی دکھایا جبکہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی ہی تھی جسے انہوں نے زمین پر پھینکا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شبہ اور مغالتے میں نہ پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قسم کا جادو پیش کیا اس لیے یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون سا جادو ہے کون سا معجزہ کون غالب ہے کون مغلوب گویا جادو اور معجزے کا جو فرق واضح کرنا مقصود ہے وہ مذکورہ مغالطے کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے گا اس سے معلوم ہوا کہ امبیا کو بسا اوقات یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کا مجزہ ظہور پذیر ہونے والا ہے خود معجزہ کو ظاہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے یہ تو محض اللہ کا کام ہے کہ وہ امبیا کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا کسی بھی لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موسا کسی بھی لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہی غالب رہے گا اس جملے سے طبعی خوف اور دیگر اندیشوں سب کا ہی ازالہ فرما دیا سب کا ہی ازالہ فرما دیا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اگلی آیات میں ہے پھر من خلافن الٹے سیدھے کا مطلب ہے سیدھا ہاتھ تو بائیں پاؤں یا بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ تو سیدھا پاؤں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا لَن نُؤْفِرَكَ عَلَى مَا جاءنا من البينات الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فقضی ما مَا أَن تَقَاضُ اِنَّمَا هذه هَذِهِ الدنيا الدُّنْيَا وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا لہذا تو تو جو کر سکتا ہے کر گزر بس تو, تو اس دنیا اس دنیاوی زندگی ہی کا فیصلہ کرے گا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ بہت بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جئے گا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّانِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى اور جو اس کے حضور مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے درجے بلند ہیں جنات عدن تجری من تحتیہ الانہار خالدین فیہا وذالک جزاؤ من تزکا یعنی صدا رہنے والے باغات ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی اس کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک ہوا فری قل بہری تخش اور یقیناً ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے رات کو میرے بندے نکال لے چل پھر ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ بنا جب کہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر اب چلتے نایات کی تفسیر کے طرف یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب ودی فاتولانا کا اتف میں جینا پر ہو اور یہ بھی صحیح ہے تاہم بعض مفصرین نے اسے قسم اسے قسم قرار دیا ہے یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی پھر یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لے ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے جب کہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو بچ جائیں گے کیونکہ جسموں سے روح کے کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرے اختیار ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کے اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح یقین ہونا چاہیے اور پھر اس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں انہیں جس حوصلے و صبر اور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جا و منصب کے طالب تھے لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب و تحریض یا تحریص انہیں متزلزل کر سکی نہ تشدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں پھر دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہماری وہ غلطیاں ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موسا علیہ السلام کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت میں کی۔ اس صورت میں اطف پر ہوگا پھر یہ فرعون کے الفاظ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا <وَأَبْقَو> کا جواب ہے کہ اے فرعون تو جو سخت ترین عذاب سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمیں اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے پھر یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے تو موت نہیں آئے گی اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا کھانے پینے کو زکوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا یہ کوئی زندگی ہوگی اللہم اجرنا من عذاب جہنم پھر, جہنم پھر جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر پر اسائش زندگی ملے گی اس کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے یعنی عمارے صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے پھر جب فرعون ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا پھر اس کی تفصیل سورہ شعرآم میں آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا میں لاٹھی ماری جس سے دریا میں گزرنے کے لیے خشک رستہ بن گیا پھر خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی میں ڈوبنے کا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی یا بنی اسرائیل قد آجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا کنو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرے یا تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر رہے وما اعجلك عن قومك يا موسى اور اے موسا کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ تب اس نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس خشک رستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ حسب سابق رواں دوا ہو جا چنانچہ وہ خشک رستہ چشم زدن میں پانی کی موجوں میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا فغش کے معنی ہے غلّم و سمندر کا پانی ان پر غالب آ گیا میں غش یہ تکرار تعظیم و تحویل یعنی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے یہ اس کی معنی ہے سمندر کے پانی نے ان کو ڈھانپ لیا جیسا کہ آپ نے اس کا قصہ سن لیا پھر اس لیے کہ سمندر میں غرق ہونا ان کا مقدر تھا پھر وواعدن کم میں جمع مخاطب کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہے طور پر تمہیں یعنی تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں یہ ضمیر جمع اس لیے لائی گئی کہ کوہِ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانا بنی اسرائیل ہی کی خاطر اور انہی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تھا پھر المن و کے نزول کا واقعہ سورۂ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے المن کوئی سفید سی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی اور اسلحہ سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھا لیتے بہوالِ تفسیر ابن کثیر پھر توغیان کے معنی ہے تجاوز کرنا یعنی حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے یا کفران نعمت کا ارتقاب کر کے یا منعم کی نافرمانی کر کے حد سے تجاوز نہ کرو ان تمام مفہومات پر تغیان کا لفظ صادق آتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ تغیان کا مفہوم ہے ضرورت و حاجت سے زیادہ پرندے پکڑنا یعنی حاجت کے مطابق پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو پھر دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ یعنی جہنم میں گرا ہاویہ جہنم کا نچلا حصہ ہے یعنی جہنم کی گہرائی والے حصے کا مستحق ہو گیا پھر یعنی مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں کفر و شرک اور معاشی سے توبہ ایمان عمل صارح اور راہ راست پر چلتے رہنا یعنی استقامت حتیٰ کہ ایمان ہی یعنی کہ حتیٰ کے ایمان ہی پر اسے موت آئے ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ و ایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک و کفر کا رستہ اختیار کر لیا حتیٰ کہ موت بھی حتیٰ موت بھی اسے کفر و شرک پر ہی آئے تو مغفرت الٰی کے بجائے عذاب کا مستحق ہو جائے گا پھر سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے سر بر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہے تور کی طرف چلے لیکن حصول لیکن حصول رضا کی خاطر ساتھیوں سے آگے نکل کر تور پر پہنچ گئے سوال کرنے پر جواب دیا مجھے تو تیری رضا کی طلب اور اس کی جلدی تھی وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے قریب ہی ہیں اور میری واپسی کے منتظر ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَإِنَّا قُدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اللہ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غُبَّانَ أَسِفَاءَ تو موسا اپنی قوم کی طرف غذب ناک اور غمگین لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا یا تم نے چاہا کہ تم پر ہمارے یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی قالو ما اخلفنا موعدك بما لكنا ولكننا حملنا حم اوزاء من زينۃ القوم فقذفناها فكذلك القاسمری ری <السَّمِيرِ> وہ کہنے لگے ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی لیکن ہم پر قوم فرعون کے زیب و زینت کے بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے وہ آگ میں پھینک دیے اور اسی طرح سامری نے بھی زیور پھینکے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْنًا جَسَدًا لَهُمْ خُوَارٌ فقال هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي پھر اس نے ان کے لئے ایک بچھڑا نکالا مطلب بنایا جو محض جسم تھا جس کی آواز گائے کیسی تھی پھر وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ وہ تو بھول گیا اَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی نفع و نقصان کا مالک ہے <أَمْرِي> اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم یقیناً اس بچھڑے کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو قَالُوا لَنَّ بِرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس پر مجاور بن کر بیٹھے یا بیٹھ رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے موسا نے کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف موسا علیہ السلام کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے پر لگا دیا جس کی اطلاع اللہ تعالی نے طور پر موسا علیہ السلام کو دی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور اس گمراہی کا سبب سامری ہی تھا جیسا کہ وہ اب مسمری سے واضح ہے پھر اس سے مراد جنت کا یا فتح و ظفر کا وعدہ ہے یا فتح و ظفر کا وعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تورات عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کے لیے طور پر انہیں بلایا گیا تھا پھر کیا اس عہد کو مدت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی پھر قوم نے علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی دور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت پر قائم رہیں گے پھر یعنی ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہو گئی آگے اس کی وجہ بیان کی پھر زینت سے زیورات اور القومی سے قوم قوم فرعون مراد ہے کہتے ہیں یہ زیورات انہوں نے فریونیوں فرعونی سے آریتن لیے تھے اس لیے اس لیے انہیں اوزارن وزرون کی جمع بوج کہا گیا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے چنانچہ انہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا سامری نے بھی جو مسلمانوں کے بعض گمراہ فرقوں کی طرح گمراہ تھا کچھ ڈالا اور وہ مٹی تھی جیسا کہ آگے سراہت ہے پھر اس نے تمام زیورات کو تپا کر اس طرح کا بچھڑا بنا دیا کہ جس میں ہوا کے اندر باہر آنے جانے سے ہوا كے اندر باہر آنے جانے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوئی تھی یا ہوتی تھی اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسا علیہ السلام تو گمراہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے طور پر گئے ہیں جبکہ تمہارا اور موسا علیہ السلام کا محبود یا معبود تو یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت و نادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے نہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے جب کہ تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سن سننے پر نفع و نقصان پہنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہو پھر ہارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا جب یہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑی کی عبادت میں لگ گئے پھر اسرائیلیوں کو یہ گو سالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا